الحمد للہ رب العالمین و والسلام على علیہ محمد محمد ولا علیہ وسحب اما بعد الوافی بما صحیح حین یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام تر احادیث پر مشتمل ہے اور اس کتاب کے مؤلف نے کتاب کو کئی مقاصد میں تقسیم کیا ہے ٹوٹل مقاصد دس ہیں ان میں سے تیسرا مقصد عبادات سے تعلق رکھتا ہے اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں ان کتب میں سے ساتویں کتاب وہ ہے جس کا تعلق نماز جمعہ نماز عیدین نماز قصوف اور نماز اصطاء سے ہے اس ساتویں کتاب میں چار فصلیں ہیں پہلی فصل نماز جمعہ کے بارے میں اور یہ فصل ہم پڑھ چکے ہیں اور آج آغاز کریں گے الفصل کا اور یہ ہے سلاۃ العیدین نماز عیدین کے بارے میں عیدین کا مطلب ہوتا ہے دو عیدیں عید ایک عید اور عیدین دو عیدیں دونوں عیدوں کی نماز کے بارے میں اور دو عیدوں سے مراد کون کون سی عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ باب یہ پہلا باب ہے سلاۃ العید قبل الخطبہ کہ خطبہ سے پہلے نماز عید یعنی کہ اس باب میں وہ احادیث ذکر کی جائیں گی جن سے پتہ چلے گا کہ نماز عید کا معاملہ نماز جمعہ سے مختلف ہے نماز جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے اور بعد میں نماز ہوتی ہے لیکن عیدین کے موقع پہ پہلے نماز ہوگی بعد میں خطبہ ہوگا ہوا یہ کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے بعد جناب و بکر کے بعد جناب عمر کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے جن حالات کی وجہ سے کچھ حکمرانوں نے کچھ خلافہ نے کچھ گورنروں نے نماز عید میں نماز جمعہ والا انداز اختیار کیا پہلے خطبہ بعد میں عید اور اس کا سبب یہ تھا کہ نماز عید کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ نماز عید کے موقع پہ خطبہ سننا واجب نہیں ہے اور ترتیب کے لحاظ سے خطبہ بعد میں ہے تو بہت سے لوگ نماز پڑھ کر چلے جایا کرتے تھے خطبہ سننے کے لیے بیٹھا نہیں کرتے تھے تو پھر کئی حکمرانوں نے کئی خلافہ نے کئی گوگروں نے خطبہ پہلے کر دیا اور نماز بعد میں پڑھاتے تھے تو عیمہ حدیث نے وضاحت کی کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ نہیں ہے چلانچہ یہاں پہ حدیث نمبر 569 ہے 559 قاف اس حدیث کو بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عالی بن عمر قال جنابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بکر و عمر يصلون العیدین قبل الخطبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما يصلون العیدین یہ سب یہ سب کتنے ہو گئے تین یہ سب عیدین کی نماز پڑھا کرتے تھے خطبہ سے پہلے ان کے نماز پہلے پڑھی جاتی تھی خطبہ بعد میں ہوتا تھا یہ ہے سنت نبی علی اللہۃسلام کی اور یہی وہ طریقہ ہے جسے اختیار کیا ہے جناب ابو بکر نے بھی اور جناب عمر نے بھی اور اسی طریقے پہ ہی کاربند رہنا چاہیے موجودہ زمانے میں تقریباً ہر جگہ پہ یہی ترتیب ہے جو ترتیب اختیار کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر 560 560 ق اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان جابر بن عبداللہ قال جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں قام النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھڑے ہوئے فصل اللہ تو آپ نے کیا کیا نماز پڑھائی فبادہ اب تو آپ نے آغاز پھر کس سے کیا ہے نماز سے جافر عبداللہ کہتے ہیں کہ عید الفطر کے موقع پہ عید الفطر کے دن آپ کھڑے ہوئے فصل اللہ تو آپ نے نماز پڑھائی فبادہ اب مزید وضاحت کرتے ہیں کہ آپ نے آغاد کس سے کیا ہے نماز سے خطبے سے آغاز نہیں کیا سوما خاتبہ پھر کیا کیا پھر خطبہ دیا تو آپ نے اغاد نماز سے کیا پھر آپ نے خطبہ دیا خطبہ آپ کا بعد میں تھا نماز پہلے تھی